اب آپ ام المؤمنین سیدہ آئشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حالات و واقعات سنیں آپ رضی اللہ عنہ کا نام آئشہ جبکہ لقب صدیقہ تھا کنیت ام عبداللہ تھی آپ کے والد کا نام عبداللہ بن ابی قحافہ تھا لیکن ان کو ابو بکر کے نام سے پکارا جاتا تھا آپ کی والدہ کا نام ام رومان بنت عامر تھا آپ باپ کی طرف سے قریشی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 میں نے کپڑے کو کھولا تو وہ تم تھی چنانچہ میں نے کہا اگر یہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے تو اللہ ضرور کرے گا امام سہیلی نے الجابا میں لکھا ہے کہ اس میں شک نہیں انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے گویا بزریہ وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نکاح کے بارے میں بتایا گیا نکاح کے بعد تین سال تک سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے میکے میں رہی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 ان کا بیٹا مستہ اس معاملے میں پیش پیش تھا یہ منافقوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے بدگمان ہو گئے سیدہ کے خلاف مدینے میں جو طوفان عائشہ کو اس بارے میں قطن کوئی علم نہ تھا وہ تو مدینے پہنچتے ہی بیمار ہو گئی تھی اور ایک ماہ تک بیمار رہیں۔ لیکن اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ سے وہ سرغ نہیں رہا تھا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 پھر ان تین حضرات مستہ بن اساسہ حسان بن ثابت اور ہمنا بنتے حد قذف جاری کی اسی, اسی درے مارے گئے جو اپنی سادہ لوہی کی بنا پر منافقین کے دھوکے میں آ تھے ان لوگوں نے اپنی غلطی سے توبہ کی اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں مشہور قول یہ ہے کہ اس پر حد جاری نہیں کی گئی اس لیے کہ وہ منافق تھا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 جو ہی سالہ خرچ ملتا غریبوں میں تقسیم کر دیا جاتا سیدہ سائشہ رضی اللہ عنہ سیدنا عثمان سیدنا علی اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے ادوار خلافت میں بقاعد حیات رہی حتا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت ختم ہونے سے دو سال پہلے سترہ رمضان المبارک اٹھاون ہجری کو انتقال کیا